ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سدق الله العزيم ربي شرح لي تدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يصه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا التباع وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اِتَنَابَةً آمین یا رب العالمین حضرات ہمارا اس جمعہ دو ستمبر کا جو موضوع ہے وہ جیسا کہ میں نے صاحب کا جمعہ مرس کیا تھا کہ نماز کے بارے میں ہوگا نماز دین کا ستون ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ قول ہے کہ ہم نے نماز کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے تارک پہ کفر کا فتویٰ دیا ہو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من سارا فقد فقط اور ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کا پورا مفہوم ہمارے ذہن میں موجود ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کہنے کی ذمہ داری کیا ہے میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھ پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ تصور تب تک ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا جب تک ہم نماز کو صحیح سمجھ نہیں گئے نماز کی نیت کرنے کے بعد یا استہار نیت دل میں یہ نیت بان لینا دل میں اس چیز کو حاضر کر لینا کہ میں کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں یہ کافی ہے اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے اصل نیت جو ہے وہ دل کی ہوگی اور اسی کا اعتبار ہوگا اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے تو وہ زور رہا ہے لیکن منہ سے اثر نکل گیا ہے تو وہ اس کی زہر ہوگی اس لیے کہ دل کی نیت کا اعتبار ہے زبان کی نیت کا اعتبار نہیں استحزار نیت اس کے بعد ہم سنا پڑتے ہیں تسمیہ کے بعد سنا سے ہم شروع کرتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صنعے ثابت ہیں جو آپ نے نماز میں پڑھی پہلے میں ایک کا ذکر کروں گا اور انشاءاللہ شاء عزیز پھر دوسری کا تاکہ دونوں کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے اور جو بات کہی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کس خلوص اور جذبے سے کہی ہے اور ہم سے بھی یہی مختوم پہلے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ سبحانہ کا اللہ عمہ اے اللہ ٹو پات سے ہر برائی سے ہر عجز سے ہر مجبوری سے ہر عیب سے تو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے تو پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج نہیں ہے تو سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے تو کوئی کام کرنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے تو ان سب احتیاجوں سے پاک ہے تو بھیا اور ہر خوبی تجھ میں موجود تیری تعریف ہے یہ تسبیح اور تحمید دونوں ساتھ ساتھ آیا کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلیماتان خفیفتان علی السان عند الرحمن الرحمان علی المجان دو کلمے ایسے ہیں زبان سے جلدی ادا ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں اور میزان پر بہت وزن رکھنے والے ہیں سبحان اللہ و سبحان اللہ, اللہ تو مثبت تو یہ ہے کہ اے اللہ ہم یا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھے ہر ایپ سے پاک سمجھتے اور مثبت یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر خوبی جس کا تصور ہو سکتا ہے وہ تجھ میں موجود ہے رحم ہے تو تو سب سے زیادہ رہم عطا کرنے والا ہے تو تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے سننا ہے تو تو سب سے زیادہ سننے والا ہے سمجھنے والا ہے تو تو ہر سب سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے حکیم ہے اور سب تعریفیں تیرے کے تیرے لیے ہیں مراد یہ کہ ہم ہر خوبی تجھ میں موجود سمجھتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی ایک صفت تو اس میں موجود ہو اور دوسری نکل جائے اس لیے العزیز والحکیم کبھی نہیں آیا الغفور والرحیم رحیم کبھی نہیں آیا العلیم والحکیم کبھی نہیں آیا وہ دونوں ملے ہوئے آتے ہیں علیم ان حکیم سمیع ان علیم علیم ان یعنی اللہ کی ساری سفتیں اس میں بیا وقت موجود رہتی مثال سمجھ لیجئے ہم میں سے جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو اس کا وہ آنکھوں کرم اس کی وہ نرم روی وہ غائب ہو جاتی ہے جھگڑا بیوی سے ہو رہا ہے بیٹا بھی اس حالت میں آ تو اسے بھی ایک دے پا رہا ہم میں اس وقت رہ موجود نہیں ہوتا غصہ ہی موجود ہوتا ہے جبکہ اللہ جب غصے میں ہوتا ہے تب بھی رحم اس میں موجود ہوتا ہے کہیں کچھ لوگوں کو تباہ کر رہا ہوتا ہے کہیں کچھ لوگوں کو آباد کر رہا ہوتا ہے کہیں کچھ قوموں کو گرا رہا ہوتا ہے کہیں کچھ قوموں کو اٹھا رہا ہوتا ہے کہیں قہر نازل ہو رہا ہے کہیں کسی کے گھر میں اولاد ہو رہی تو اللہ بیک وقت جب بھی ہے تو رحیم بھی ہے ایسا نہیں کہ جب وہ جبار ہو تو پھر رحم نہ ہو اور جب رحیم ہو تو پھر جبار نہ ہو بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ وہ اپنی ذات میں سب شفا بیک وقت رکھتا ہے اس کے بعد و تالا جد شان بڑی بلند کوئی ایسا ہم کو نہیں ہے تیرا کہ جو تجھ سے ہم سری کا دعویٰ کر سکتے تیری شان بلند و لا گئی اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں معبود اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کا ادا نہیں کرتا وہ تو ہم نے اسے اخذ کیا ہوا ہے معبود بھی عربی کا لفظ ہے اللہ بھی کہہ سکتا تھا لا محبود اللہ. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ الہ کیا ہے یہ حرف اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتا ہے اور اسلامی امتوں میں اس لفظ کی کار فرمائی کیا ہے اللہ یہ کیوں اصرار کرتا ہے کہ اسے الح تسلیم کیا جائے کافر اسے رزاق بھی مانتے تھے مدبر العمر بھی مانتے تھے وہ یہ مانتے تھے کہ زندوں کو مردہ کرتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اشرار کرتا ہے کہ اگر اللہ نہیں مانو گے تو تم کافر ہے کیا ہے پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے یا آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے بحثیت قوم اللہ کا انکار کسی قوم نے بھی نہیں کیا ہر قوم میں دو چار افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ یہ سب کچھ خود بن گیا ہے قوم کبھی کسی قوم نے بھی اللہ کا انکار نہیں آج ہمارے زمانے میں بھی اگر قومیت آپ ملک کی شکل میں لیں تو بھی رشیا ہے بحریے ہم انہیں کہتے لیکن وہاں عیسائیوں کو یہودیوں کو اور مسلمانوں کو ملائیے وہ اکثریت میں وہ اقلیت میں مذہب وہاں بھی اکثریت میں حالانکہ قوم ملک کے لحاظ سے تقسیم نہیں ہوئی تو جس قوم کی طرف بھی نبی آیا ہے اس نے یہ انہیں نہیں کہا کہ اللہ کو رضاق تسلیم کرو یہ مانتے تھے رضاقو ہے اس نے کہا کہ اللہ کو اللہ مانو یہ نہیں کہا کہ لوگوں تمہارا ایک اللہ ہے جو آسمان پر مستوی ہے اس نے آرک بنایا ہے یہ باتیں انہیں کہنے کی ضرورت نہیں وہ جانتے تھے سب اصل جو کجی پیدا ہوئی تھی وہ لفظ الہ میں تھی اس لیے اللہ کا اقرار یہ تھا جب بھی کوئی نبی بھیجا ان اللہ جو تعلیم دینی ہوئی ہے کہ الہ میں اور اس لفظ میں پتا نہیں کیا بات ہے کہ امبیا کے پاکیزہ کردار کو تسلیم کرتے ہوئے بھی اللہ کو مانتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے یہ حشر کیا ہے کہ کچھ کو تو پتھروں میں دفن کر دیا کچھ کے سروں پر آرے چلا دیے گئے یہ الہ قوم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں لہذا آپ دیکھیے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے وہ لوگ نہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ اللہ کے لیے اپنی زمین کی کھیتی باڑی کی جو پیداوار تھی اس میں سے بھی حصہ دیتے تھے، اپنی کمائی میں سے بھی حصہ دیتے تھے اپنے جانوروں میں سے بھی اللہ کو حصہ دیتے تھے مانتے تھے تبھی تو دیتے تھے وہ جالو للہ مما ظرا من الحرت والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بضامم هذا لشراكينا اللہ کو تسلیم کرتے تھے قربانیاں دیتے تھے قشر دیتے تھے جو حصہ انہوں نے مقرر کیا تھا اپنے جان تو بہ حیثیت اللہ اللہ کا انکار کسی قوم نے نہیں کیا اسی طرح فرمایا وہ نصیب <رَزَقْنَاهُم> ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ ان کا حصہ لگاتے ہیں جنہیں یہ نہیں جانتے ہیں رزق میں نے دیا ہے حصہ کسی اور کا مقرر کیا جا رہا ہے دیا میں نے ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہی یہ ذرا ان سے کل میں یار تو کل منت سم آئے ان سے پوچھیے تمہیں زمین و آسمان سے رسک کون دیتا ہے وہ میں یم نے کچھ سماو لبسار ہماری بسارت اور ہماری سماج کا مالک کون ہے وہ وہ زندوں میں سے مردہ کو کون نکالتا اور مردوں میں سے زندہ کو کون پیدا کرتا ہے وہ <الْعَمْر> تدبیریں کون کر رہا ہے فَاسَ اللَّهُ تو کہیں گے اللہ ابو جہل بھی یہ تسلیم کرتا تھا ابو جہل بھی یہ تسلیم کرتا تھا کہ رزق اللہ دیتا ہے ہماری آنکھیں اللہ نے بنائی ہمارے کان اللہ نے بنائے یہ جتنے کام جو چل رہے ہیں یہ اللہ چلا رہا ہے سب کاموں کی تدبیریں اللہ کر رہا ہے فکل اف اللہ تک تو ڈرتے نہیں ہو یہ مانتے بھی ہو کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اللہ تو فکون جاتے کہاں ہو کجی کہ کہاں پیدا ہوئی اللہ کو مانتے تھے اللہ کو تسلیم کرتے تھے پھر انبیاء کی آمد کس مقصد سے ہوئی اللہ کو روشناس کروانے کے لیے نہیں کہ تمہارا کوئی اللہ ہے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ہر امت میں جیسا اس امت میں بھی ہے کچھ نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان لوگوں کی وفات کے بعد ان کی یادگاریں بنا لی جاتی تھے. وہ بتوں کی شکل میں ہوں یا قبروں کی شکل میں ہوں اچھا کی جو بنی تھی وہ مسجد بنائی گئی اور باقی اس شکل کے بت بنا لیا کرتے تھے آہستہ آہستہ کیونکہ وہ ان کو اللہ کا مقرب سمجھتے تھے یہ دعویٰ بھی جہل نے بھی کیا تھا وہ مانا اللہ ظلم محمد تم سمجھتے ہو ہم ان کی بندگی کرتے ہم اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہم تو اس لیے ان کی داری کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے جائیں ہماری منزل بھی اللہ ہے مگر براستہ یہ ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے اور کس قدر اپنے ایمان پہ اعتماد ہے ابھی جہل کو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں میں اس کے گھر میں آ کے تواب کرتا ہوں میں اس کا انکار نہیں کرتا میں اس کے ان نیک بندوں کو مانتا ہوں تین سو سات نیکوں کو یہ محمد ان بزرگوں کا انکار کر رہا ہے لہذا وہ جب نکلا ہے غزوہ بدر کے لیے جنگے بدر کے لیے تو وہ کبھی مزاو رحمت کے نیچے کبھی بیت اللہ کے گلاب کو پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے اے اللہ حق کو غالب کر دے باطل کو نیچا دکھ رہا. اتنا وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا یہ کہ اللہ کا انکار تو وہ بھی نہیں کر رہا ان بزرگوں کی شکلوں میں بت بنا لیے گئے کیونکہ انہیں اللہ کا مقرب سمجھا جاتا تھا لہذا ان کے پاس جا کے دعائیں کرنی شروع ہو آہستہ آہستہ ان کے پاس جاتے تھے پھر انہیں گھروں میں بٹھا لیا سفر میں بھی ساتھ رکھنے لگے کہ ان کے ذریعے سے مانگنا ہے جب دعائیں شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب دعا ہوا نا بادہ یہ دعا ہی تو عبادت ہے بلکہ ایک جگہ فرمایا اب دعا مخل عبادہ یہ دعا تو بندگی کا جوہر ہے یہ تو کلائمیکس ہے بندگی کا انہوں نے اپنے نفے اور نقصان کو ان سے وابستہ کر دیا اگر کوئی مصیبت آئے تو سمجھا کہ بس اسے میں نے آج چارپائی سے نیچے رکھا تھا یہ ناراض ہو گیا اس کے سامنے دودھ رکھا کہیں راضی ہو جائے یہ مصیبت ٹل جائے فائدہ ہوا تو بھی کہا کہ یہ خوش ہو گیا ہے اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا نفع اور نقصان کو ان سے وابستہ کر دیا گیا لہذا قرآن میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ بار بار جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ یہ ان کو پکار رہے ہیں مالا ہوں ولا یا جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نقصان دے حضور صلی اللہ ع تفریح کروائی گئی نفسی نفان والا در میں اپنے آپ کے نفع کا اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں اس پہ زور کیوں دیا جا رہا ہے بار بار اس لیے کہ انہوں نے وابستہ کر لیا تھا نفے اور نقصان کو ان کے ساتھ لہذا جب مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے تو وہاں بھی انہوں نے وہی دلیل استعمال کی جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے یہ دھرگت بن گئی ہے ان کی وہ تمہیں کیا بچائے فرمایا جب تم انہیں پکار تو حالیہ سماؤ نہ پکار تو یہ سنتے ہیں او یا کم او یا یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے, دیتے اور پھر فرمایا کہ یہ سب میرے دشمن میں کس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اللہ جی خالی فہوَ یادین نے مجھے پیدا کیا وہی ہدایت دے اللہ نی و جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے ویزا مرض تو فہوع جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ثابت ہوا کہ ان لوگوں کا بھی تصور یہ تھا کہ کہیں اور بھی شفا ملتی ہے اس کی نفی ہے حضرت ابراہیم علیہ شفا وہاں نہیں ہے اللہ میرا شفا دیتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ وہ ہستی جس کی طرف مشکل میں انسان رجوع کرے خوشی میں جس کی طرف رغبت کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے تنگی تکلیف میں جسے دستگیری کے لیے پکارے وہ علا ہے اور اللہ کو اصرار یہ کہ یہ مجھے مانو اگر یہ نہیں مانتے تو اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے مانتے ہو اللہ مانتے رہو اللہ نہیں مانو گے تو تمہارا وہ اللہ ماننا بھی قبول نہیں جب تک نفے اور نقصان کا مالک مجھے تسلیم نہیں کرو لہذا آپ غور کیجئے کہ ہر نبی کی جو ابتدا ہوئی ہے دعوت کی کہاں سے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے گیا ہر نبی کے دعوت کی ابتدا یہی ہے لا الہ الا اللہ اگے ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبی اللہ نوح صفی اللہ یہ الگ بات ہے لیکن شروع لا الہ الا اللہ سے ہوئی لوگوں نفع نقصان کو اللہ سے وابستہ کرو لیکن تصور کیا جنگ گیا تھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین بنایا ہے یہ ہمیں تسلیم ہے مگر اب اسے ریسٹ کرنی چاہیے تھک گیا ہوگا اس نے اپنا کام تقسیم کر دیا ہے اب کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس نے یہ کائنات پٹے پر دے دی اللہ اس کی تردید کرتا ہے ومام سلام لوگوں مجھے تھکاوت نے چھوا تک کیا میں تھک گیا ہوں اف بالخلق الاول میں یہ بنا کے تھک گیا ہوں کلچار وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے ہر دن کام میں لگا ہوا ہے مسلسل کام کا تھا. اور بڑی پیاری منطقی دلیل دی ہے اللہ نے اس کی نفی کرنے کے لیے ارونی ماضا خلق و من الاب ان سے کہو کہ ذرا مجھے زمین میں چل کے بتا دو کہ انہوں نے جنہیں تم پکار رہے ہو انہوں نے کون سا حصہ پیدا کیا ہے زمین کا ارونی مجھے دکھاؤ زمین میں سے کون سا انہوں نے پیدا کیا, کیا افریقہ انہوں نے پیدا کیا یورپ اللہ نے پیدا کیا ایشیا انہوں نے پیدا کیا ہے اور دوسرا بر اعظم اللہ نے پیدا کیا ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا پیدا کیا انہوں نے سام یا اللہ نے آسمان میں ان کی پارٹنرشپ کی تھی ٹھیکا دیا تھا انہیں کہ آسمان کا یہ کام مجھے کر دو یہ چاند مجھے اٹھا دو میں نے سجانا ہے یہ صورت کے لیے انرجی مجھے درکار ہے تھوڑا سا ایندھن دے دو رو مجھے دکھاؤ تو صحیح جب بنایا میں نے اکیلے وہ مالحمتی ہے ماہ ان شرکن زمین و آسمان کے بنانے میں ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں میں نے کسی کمپنی کو کوئی ٹھیکہ نہیں و مال من بن ہوں اور میں نے کسی سے مدد بھی نہیں چاہیے ایک تو ہوتا ہے شریک ایک ہمارے ہاں جو گندم کاٹنے کے لیے آتے ہیں انہیں کہتے ہیں لیترے میں نے لیتری کے لیے بھی کسی کو نہیں بلایا تھا کہ چلو ٹھیکہ نہ صحیح ویسے ہی میری تھوڑی سی مدد کر دو تو جب میں نے انہیں بنانے میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں کی ہے تو میں یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ اسے چلانے میں کسی کی پارٹنرشپ یس الہ من سے بتا اسی سے مانگتے ہیں جو کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے کل ہوا ہر دن وہ کام میں لگا ہوا ہے بیٹھا ہوا نہیں ہے وہ سوتا بھی نہیں ہے یہ وہ تصور تھا کہ جس نبی نے بھی یہ کہہ دیا گویا یہ کہ اس نے انہیں گولی مار دی اس کے بعد اس کی شرافت اس کا ذاتی کردار کوئی بھی سد راہ نہیں بنا ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے اس بندے پر رہنم کر دے بلکہ یہ ہوا کہ حضرت حود علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ تم نے کوئی توہین کیا ہمارے نیلاحوں کی اور انہوں نے تمہیں پکڑ لیا ان نقول اللہ تعالی تباہ حسین لگ گئی ہے تمہیں بد کسی ہمارے علاح کی اور یہ تصور کتنا مضبوط تھا نفے اور نقصان کا آج بھی دیکھ لیجیے ایکروں کے حساب سے لوگوں کی زمین کھا جانے والے لاکھوں کے حساب سے یتیموں کا مال کھا جانے والے کسی قبر سے بیری کی ٹانی نہیں توڑیں گے نقصان ہوگا چھوڑیں گے نہیں گویا اللہ کچھ نہیں کرتا اس کی حدیں توڑتے چلے جاؤ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ ان کی اگر بیری کی تم نے ٹہنی توڑ لی تو پھر زمین میں تمہیں کوئی چھوڑے گا نہیں کوئی تمہیں بچائے گا یہ تصور اتنا قوی شروع سے آ رہا ہے کہ انبیاء کو بھی انہوں نے پھر سکرا دیا یہ ممکن نہیں ہے اجال الحدہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سارے الہوں کا کام ایک کرتا ہے اتنا تقسیم ہو چکا ہے کام اب یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے سب کا بوجھ ایک بار ڈال دیا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرصور تھا ان کا اور جو بیت اللہ شریف میں تین سو سات تھے وہ بھی اتنے پاگل لوگ نہیں تھے جو مٹی کے وہ بت بنا کے اس کی پوجا شروع کرتے وہ, کی پوجا کرتے وہ ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے وہ ان بتوں کے پیچھے شخصیتوں کی پوجا کرتے تھے سب سے بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا وہ بھی شخصیتوں کو پوچھے اس بت کے پیچھے پوجو یا قبر کے پیچھے پوجو قبر کی بھی کوئی پوجا نہیں کرتا اتنا سینس ہے سب نے کہ یہ قبر ہے اینٹوں کی بنی ہوئی کچھ نفع نقصان نہیں ہے اس کے اندر جو شخصیت ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے بتوں کو, کو کوئی نہیں پوچھتا تھا جو بتوں کے پیچھے اللہ کی پیاری ہستیاں تھی انہیں پوجا جا رہا تھا ان سے دعائیں نقصان کو ان سے وابستہ کیا جا رہا سفر پہ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ مشورہ لیا کرتے تھے جائیں نہ جائیں حضرت ابراہیم کے جو بنایا ہوا تھا انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں میں انہوں نے تیر دیے ہوئے تھے ہاتھ اس کے کھڑے انہوں نے رکھے ہوئے ایک میں ہاں تھا ایک تیر میں دوسرے میں نہ تھا اور تیسرا خالی تھا اگر ہاں والا آتا تو نکل جاتے بڑے اتنی نان تھے کہ حضرت ابراہیم نے مشورہ دیا جاؤ اور اگر نہ والا آتا تو قطعی نہ جاتے چاہے کتنی بھی ایمرجنسی ہو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں جانا اور اگر خالی آ جاتا تو دوبارہ قرہ کرتے تو وہ بھی شخصیتوں کو پوچھتے مٹی کے بنوے بت کو وہ بھی نہیں پوچھتے لہذا نفع اور نقصان جس ذات سے وابستہ کیا جائے وہ اللہ ہے شفا لہو اللہ محمد اگر تمہیں بھی اللہ نقصان میں مبتلا کر دے مصیبت میں مبتلا کر دے فلاں کا شفا لہو اللہ کوئی نہیں ہٹا سکے گا صرف سوائے اسم سفس کا بخیر اور اگر وہ تجھے خیر میں مبتلا کرنا چاہے اچھائی دینا چاہے فلاں تو اس کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا لاس تصویریں کر لے اللہ کا فضل تجھ سے ہٹا نہیں سکتا اسی کو حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اے لڑکے یاد رکھ کہ زمین و آسمان میں جو ہیں جن و ان اور دیگر مخلوقات وہ سب اگر مل جائیں تجھے فائدہ دینے پر تو تجھے فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا اور اگر یہ سب مل جائیں تجھے نقصان پہنچانے پر تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے قلم توڑ بھی گئی ہے سیائی خشک ہو گئی تیرے نصیب میں جو کچھ ہے وہ لکھا جاتا آپ دوسری مثال دیکھیے اللہ دلیل دیتے ہوں پیدا میں نے کیا ہے حکم کرنا بھی میرا حق بنتا ہے میں نے بناتے ہوئے بھی کسی سے مدد نہیں لی چلاتے ہوئے بھی مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں فرمایا یا ائو اللہ فستا لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے غور سے سنو ان تدعون من دور اللہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا نہیں ل کو زباب والا وجتا <لَا> ہرگز ایک مکھھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے وہ سب مل جائے وہ یخن و شیئن یہ جو تم دودھ لا کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہو یہ حلوے مانڈے رکھ دیتے ہو مکھھی ان پہ بیٹھ کے جو اٹھا کے لے جاتی ہے اپنی ٹانگوں سے لا یخن کے زو من یہ تو اسے پڑا فا پالب و مطلوب مانگنے والا بھی کمزور ہے جسے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے خل انسان انسان ضعیف ہے جسے مانگ رہے ہو وہ بھی ضعیف جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف دعف طالب و یہ اللہ کی دلیل ہے اللہ الخلق ولام تخلیق اسی کی ہے اسی کا حکم چلے گا مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے اب ہوا کیا مختلف شخصیتوں کو مختلف کام الاٹ کر دیے گئے اگر یہ بات ہوتی کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں ہم ان سے دعا کرواتے ہیں اس میں کچھ حقیقت ہوتی سچائی ہوتی تو پھر بچے دینے والے سے آنکھ بھی ٹھیک فائدے کے جنہیں تقسیم کر دیا گیا اور اللہ اس کا کام ایک ہے کیا بیماریاں بھیجتا چلا جا رہا ہے بیماری وہ بھیجتا ہے شفا کہیں اور سے ملتی ہے وہ ٹھیک نہیں کرتا اور جب مر جائے تو اللہ کی رضا مارتا بھی وہ ہے ٹھیک وہ نہیں کرتا گائے کے چارے سے دودھ وہ بناتا ہے لیکن زیادہ کوئی اور کرتا ہے آنکھ بنائی اس نے ہے لیکن ٹھیک کوئی اور کرتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ بنایا سب کچھ اس نے آگے ٹھیکے پر دے دیا چلانے کے پٹے پر یہ تھا وہ تصور جو ہر امت میں موجود تھا لہذا وہ انبیاء کو ڈراتے تھے ڈرو اللہ سے ان کی مخالفت کرتے ہو تم نہ آنکھوں ہم ہکھیں ان کا دلائی غلو نہ یہ تو ہمیں اپنے علاح سے اپنی ان ہستیوں سے گمراہ کرنے والا تھا لو لان صبر نہ اگر ہم ڈٹے ہوئے نہ ہوتے اور یہ بیماری آپ کی کس طرح ہے ابا اجداد بچہ جس گھر میں پروش پاتا ہے اس گھر کا ماحول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا باپ مانگتا ہے وہاں ہی وہی وہ جاتا ہے جہاں سے اس کی ماں مانگتی ہے وہاں وہ جاتا ہے اور یوں جو جب وہ شعور کو پہنچا ہے تو اس کا وہ تصور انتہائی شخص ہو چکا ہوتا ہے اب بھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا آپ جو مانگتے نماز کے بعد تو آپ کا بچہ بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ بھی کسی نادیدہ ہستی سے مانگا ہے کسی قبر پہ جا جا ہاتھ اٹھا لیجیے وہ بھی اٹھا لے گا اسے نہیں پتا کہ یہ مانگ رہا ہے یا دے رہا ہے لیکن وہ بھی اٹھائے گا اور اس کے بعد پھر یہ ممکن نہیں رہتا تھا کہ انہیں ہٹا دیا جائے ان کے پاس دلیل یہی ہوتی تھی لق و جد نہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے دیکھا ہے سب سے بڑی دلیل ان کی یہ ہوتی اللہ کہتا تا وا لان آبا اوم لایا کہ لو نہ اگر تمہارے باپ دادا عقل نہ رکھتے ہوں یا ہدایت پر نہ ہوں تو بھی تم ان کا پیچھا کرو خود سوچو ضروری نہیں ہے کہ تم ان کے پیچھے چلو لہذا جب بھی نبی انہوں نے کہا کہ اس چیز کی عبادت کرو وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم وہی کریں گے آپ اپنا کام کی اللہ نے سختی سے اس کی نقی کی نفے اور نقصان کی بھی اور اس سے بھی کہ میں تھک گیا ہوں میں کوئی کام نہیں کر رہا وہ تو دادی سے کہتا ہے یس الحو من پھر سب آپ آتے ہو اللہ کالا مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں رات کو ہاتھ بڑا دیتا ہے مانگو مانگنے والو سوتا بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کی مخلوق میں سے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت اس کا ڈر کھلا ہے وہاں کوئی ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے کہ اس سے اس دوران نہیں مانگی اللہ آرام کر رہا ہے اللہ تو کل ہوا فیشا وہ ہر وقت ہر دن کام میں لگا اس کے ہاں کوئی ہفتے کی چھٹی نہیں ہے کوئی مہینے میں کوئی چھٹی نہیں ہے جس وقت چاہو اس سے مانگو لیکن یہ جو تصور جم گیا ہے اس کا آٹنا بہت مشکل اب دیکھیے انجام کیا ہوگا اللہ انہیں بھی بلائے گا قیامت کے دن جن شخصیتوں سے مانگا جاتا ہے اور انہیں بھی بلائے گا تم افلال تو میرے بازی تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے؟ ہم گم کر لوں یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے ہیں وہ کہیں گے سبھا نہ کا مندو نہیں اہلا تو پاک ہے ایسی کسی چیز سے تمہارا دوست ہے ان کے سوا اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے ہمیں کوئی علم نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا یا عیسیٰ ابن مریم اور عیسا اور مریم کے بیٹے انتقل و علا امیہ اللہ مندون تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو علا سمجھو بہانا کا ما ہے اس چیز سے اور میں یہ بات کہوں کیسے جبکہ مجھے اس کے کہنے کا حق ہی نہیں ان کن تو کل تو ہو تو کا اگر میں نے کہا ہوگا تو, تو جانتا ہے ما مافی نفسی تو, تو جانتا ہے کہ میرے اندر میرے سینے میں کیا وہ لال مافی ما نفسی نکا انت اللہ مڑ معخل تو الحم اللہ بھی انیربودہ ربی و میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو تُو نے مجھے کہا تھا امر دیا تھا کہ ان کو کہو کیا انی اللہ یہ کہ بندگی کرو اللہ کی رب میرا بھی ہے تمہارا شہیدن تو شہیدن علیہ اب جب تک میں موجود تھا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات کرنے نہیں دی فلم تو نہیں جب نے مجھے وفات دی پھر تو نگران تو تھا مجھے کیا, پتا پیچھے انہوں نے کیا, کیا؟ وانتا شہی تو, تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو حضرت عیسا علیہ السلام کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے تو جانتا تو رقیب تھا اسی طرح وہ دیگر ہستیاں بھی انکار کریں اللہ فرماتے ہیں وقتا حضوم اللہ علیہ اللہ کو چھوڑ کے یہ دوسرے اللہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوں ان کی پشپنا کریں ان کی دستگیری کریں کل لا ہرگز نہیں سیا خرون اباد آتے وہ انکار کر دیں گے ان کی بندگی کا وہ عَلَيْهِمْ و اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یہ تم نے کیا کیا خا مقا سے ہمیں لا کے کورٹ میں پیش کر دیا ہم خود ہم نے تو یہ ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا تمہاری وجہ سے آج ہماری پیشگی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے آج ہم اس تکلیف میں مبتلا ہوئے تو اللہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا تو اس کے بعد ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جسے اللہ بلا کے یہ سوال نہ کرے کیا تم نے کہا تھا میرے بندوں سے یہ کرو کوئی کتنا بھی اللہ کے نزدیک ہو لیکن وہ علا نہیں بنتا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خود اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں جد کر رہے ہیں کہ کون اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے یعنی وہ خود امیدواروں میں ہیں خود بیچارے اس کوشش میں ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کر لیں اور تم ان کا تقرب حاصل کر رہے ہو وہ تو ہم اللہ اللہ وہ تو خود اس کوشش میں ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے نزدیک ہو جائے وہ ساری راتوں کا ان کا کھڑے رہنا وہ روزے رکھنا وہ اللہ کے سامنے سب رہنا وہ اسی لیے تھا کہ اللہ کا تو قدم حاصل کرے نہ کہ اس لیے تھا کہ اللہ کے ساتھ والی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں کوئی چھوٹا عرصہ بنا لیں اور اللہ کے مدد گیری کرنا شروع کر دیں یہ تھا وہ تصور جس کی ابتدا ہوتی ہے آدمی کی عقیدت سے اور وہ نسل در نسل وہ عقیدت شرک کا روپ دھارتی چلی جاتی پھر نبی آتے تھے لوگوں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کرو اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین کرو یہی ایمان کی ابتدا ہے اس لیے کہ یہی سے یہی وہ پٹری ہے یہی وہ جنکشن ہے کہ جہاں سے تمہاری لائن الگ ہوئی باقی اللہ کو تو تم مانتے ہو لیکن اس طرح مانو وہ کوئی بے دستوں پار اللہ نہیں بیٹھا ہوا کہ اسے کام کرنے کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہو وہ دیتا بھی ہے وہ لیتا بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی اسے میری طرح منصوب کر لو لیکن یہ کہ اگر کوئی اچھائی بھی پیش آتی ہے تو اسے بھی تو میری طرف منسوخ کرو یہ بھی اللہ نے کیا ہے لیکن ما ما جو اچھائی ملے اس پہ بھی شیفیاں نہ بگاڑو اسے بھی اللہ کی طرف منصوب کرو جو برائی پیش آئے مصیبت آئے اللہ کہتا ہے وہ بھی میری طرف لگا دو کہ یہ بھی ہمارے اللہ کے حکم سے آئی لیکن اب یہ ہے کہ بیماری تو اللہ کے حکم سے آتی ہے اور ٹھیک کوئی اور کرتا ہے اور اگر ٹھیک نہ ہو مر جائے تو پھر اللہ کی رضا لہٰ حضرت لو علیہ السلام نے اپنی کون سے یہ کہا تھا ملکم اللہ ترجون عل اللہ وکارا تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے بارے میں پر وقار سوچ کیوں نہیں سوچتے وہی صورتحال آج ہے ہم نے اپنے نفے اور نقصان کو کہیں اور وابستہ کر دیا ہے واللہ ہم اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے ان سے ڈرتے ہم اللہ کی زمین پر اس قدر چلتے ہیں کہ جس طرح بینکیل بیل لوگوں کی فصلوں میں چلتا اور پھر اسے توڑتا چلا جاتا ہے اس طرح ہم اللہ کی حدود کو توڑیں سے نہیں ڈرتے لیکن بابا جی کی درگاہ کی بیری کی ٹہنی توڑتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں وہاں کے وہ لگا ہوا جھنڈا پرانا ہو جائے پھٹ جائے وہاں سے ہلائیں گے نہیں ہم لیکن مسجد کا کلاک اٹھا کے نکل جائیں گے یہاں کچھ نہیں ہوتا اس لیے تو نقصان وہ دیتے ہیں. نفع وہاں سے ہوتا ہے یہ ہے وہ تصور کہ جب انسان کہے ولا الہ گئی تو یہ تصور اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کوئی نفع دینے والا نہیں سوائے تیرے کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے تیرے کوئی ہمارا متولی نہیں ہے سوائے تیرے کوئی ہمارا ولی نہیں ہے سوائے تیرے کوئی ہماری دستگیری کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے ولا الہ گئی کوئی الہ نہیں سبائی تھی اور اگر وہ مولانا حالی نے کہا ہے کہ مسجد میں آئے تو رب کے سامنے سب ٹکا دیا والا غیر باہر نکلے تو کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں کہیں مرنے والے کے پاؤں میں اشاروں میں اداؤں میں اگر یہ معاملہ ہے تو یہ سب سے پہلا جھوٹ ہے کہ جو شروع کیا ہم نے نماز اور پانچ وقت آ کے جھوٹ بولتے اپنے نقصان اور نفے کو ہم نے کہیں اور وابستہ کر دیا کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک ہمارا نہ چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک ہمارا نہ چاہے کوئی نافے نہیں ہے یہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے کوئی وہ نہیں ہے یہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام کوئی راسے نہیں ہے یہ بھی اس کے ناموں میں سے نام ہے ترقی ملتی ہے تو بھی اس کے ہاتھ اور جب اس کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کو ذلت ملے تو پھر اس کا کوئی ساتھی نہیں بنتا یہ کونوس کے سلسلے میں میں کروں گا کہ کوئی اس کے لیے عزت دینے والا نہیں جس کا تو دشمن بن جائے ان لا یا ضلع مال جس کا تو دوست بن جائے اس کو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں وہ لا یا عزو من آد اور جس کا تو دشمن بن جائے اس کو پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہمیں ان ہستیوں کے قربانیوں سے کوئی انکار نہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھو کہا ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اگر تم ایک کافر کو مسلمان کر لو تو تیری نجات کے لیے یہ کافی ہے انہوں نے بھی لکھو کہا لوگوں پر محنت کی اور اس دور میں آتے کے روشنی فیلائی ہے جب ہر طرف اندھیرا تھا لیکن پھر بھی وہ علا نہیں ہے ہمیں خاجہ فرید الدین سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہم ان کے بھی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے انہوں نے بھی دین کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی ہے اسی طرح ہم خاجہ نعین الدین چشتی اجمیری ان کی بھی عظمت سے ہمیں کوئی انکار نہیں انہوں نے بھی محنت کی جا کے این کفر کے دل پر ڈیرا لگایا ہے اور وہاں سے تلے نہیں متوکل باللہ اللہ پہ توقل کرنے والے کسی سے ڈرے نہیں رہے کام کیا لیکن یہ جو لکھنے والے نے شیر لکھ دیا ہے کہ لوگوں اب تمہاری تقدیریں لوہے محفوظ میں نہیں ہیں اب اس چوکھٹ میں آ گئی ہیں خواجہ نے وہاں سے لے لی جیسے تقدیر بدلی کروانی ہے اس چوکھٹ پہ آؤ اب یہ خواجہ نے نہیں کہا تھا اسے کہ یہ شیر لکھو میری درگاہ کے بڑے دروازے پر یہ لکھنے والے نے خود لکھا اور اس کا جواب دے گا وہ لوہے محفوظ کا مطلب کیا وہ لوح جو محفوظ ہے نہ فرشتوں کی وہاں پر دست اندازی ہو سکتی ہے نہ کسی کی نظر پڑ سکتی ہے لوح محفوظ اور اگر ہر کوئی وہاں ہاتھ مارنے لگ گیا تو لوح محفوظ پھر قرآن میں اس کا نام محفوظ تو نہ رہا پھر وہ لوح محفوظ نہیں رہی ہے اب وہ لوح مقصور ہو گئی ہے ہر ایک دست اندازی کر رہا ہے وہ تو وہ لو ہے کہ جسے خود اللہ کہہ رہا ہے بلوا قرآن مجید تھی لوح محفوظ فرشتوں کو بھی یہ بتلایا جاتا کہ ایک اس سال میں تم نے کیا کرنا ہے اس آدمی کے سلسلے کا بجٹ جو ہے وہ ایک سال کے لیے انہیں دیا جاتا ہے اسی طرح قرآن بھی اللہ دیتا تھا تو جبرائیل امین لے کے آتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیر ہو گئی اللہ کوئی دوسرا کام لگا ہوا میں ہی لے جاؤں لوہے محکو ہے نوٹ کر کے ایسا کبھی ممکن نہیں وہ لوہے محفوظ ہے کوئی شخص وہاں نہ تو تقریب تبدیل کر سکتا ہے تبدیل کروانی ہے تو اسی سے کروائیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قضاء کو کوئی چیز ٹار نہیں سکتی الا دعا سوائے دعا کے مانگو اس سے اسی سے سائن کروا لو اسی سے ریجیکٹ کروا لو تو ہو جائے گی اور کوئی اس کے سامنے نہیں آئے گا اور نہیں کوئی چیز عمر میں اضافہ کرتی اللہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک اس سے عمر میں زیادتی ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والے کی عمر میں سوالت ہوتی ہے برکت ہوتی ہے اب برکت سے بھی مراح سمجھ لیجئے تاکہ کوئی بات مخلوط نہ ہو جائے آپس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھانے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے دو روٹیاں پڑی ہوئی ہیں آپ نے بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا تھا وہ چار ہو گئی ہیں برکت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پیٹ دو روٹیوں سے بھرنا تھا تو آپ اللہ کا نام لینے سے ایک روٹی سے بھر جائے گا تو ایک روٹی نے دو روٹیوں کا کام کر دیا اس کا نام ہے برکت اسی طرح عمر میں برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام جو سو سال میں ایک انسان نہ کر سکے ہو سکتا ہے کہ تم دس سال میں وہ کر یہ ہے برکت عمر کی برکت ایک وہ ہے کہ عمر گزرتی چلی جا رہی ہے کام نمٹنے میں نہیں آتا اور ایک وہ ہے کہ عمر جو ہے وہ ابھی باقی ہے کام نمٹ گیا اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ مالک اب تو عمر کو واپس بلا لے اب تو ہڈیاں چٹک گئی ہیں میری رایا پھیل گئی ہے اب تو یہ بوجھ مجھے اٹھا لیں یہ ہے عمر کی برکت تو اللہ نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے وہ مصیبت اس لیے نہیں ڈالتا کہ تم اس کے در سے ہٹ کے کہیں اور چلے جاؤ وہ کچھ اور بات کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے جس بھی بستی کو پکڑا ہے عذاب میں اس لیے پکڑا ہے کہ لال لاہم یا تاکہ وہ میرے سامنے گڑ باپ اگر کسی برائی پہ سزا دیتا ہے بیٹے کو تو اس لیے نہیں کہ وہ چچا کے گھر میں جا کے ایش کرنی شروع کر دے اس لیے کہ وہ باپ سے کہنا کہ نہیں کروں گا غلطی ہو گئی اور جو چچا اسے پناہ دیتا ہے پھر باپ اس کے ساتھ بھی جو معاملہ کرتا ہے وہ الگ تو میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہو اللہ کہتا ہے میں مصیبت اس لیے نہیں ڈالتا کہ یہ مجھ سے باتیں کہیں کسی دوسرے کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیں اس لیے کہ میرے در پہ گرے ایک ساتھ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے بچے کو مارتے مارتے جو ہے وہ دروازے سے باہر پھینک کر دروازہ بند کر دیا مجھے بڑا سبما ہوا میں نے کہا یہ کتنی ظالم عورت ہے اس معصوم بچے کو اس طرح پیٹ رہی ہے میں وہاں ایک درخت دیکھ کے سائڈ میں وہاں بیٹھ گیا میں نے کہا اس کا باپ آئے گا تو اسے بتاؤں گا کہ تیری بیوی یہ حال کرتی ہے بچوں کے ساتھ سنکھیا ہو کہہ روتا رہا تھوڑی دیر تک رونے کے بعد اس نے گھر کی چوکٹ پہ سر رکھا اور روتے روتے ہچکیاں بھرتے وہ سو گیا اب ماں نے یہ دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی کہیں نہ گیا ہو اس نے جب دروازہ کھولا تو بیٹا جو ہے وہ چوکٹ پہ سر رکھے سو رہا تھا تو اس نے اس بے ساختگی سے اٹھا کے سینے سے لگایا کہ ماں گزالی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ مالک تیرے در پہ جو آ کے ٹک جائے اس ماں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ حال کیا تو ساتھ کیا کرتا اس لیے کہ تو, تو اس ماہ سے ستر گنا زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو اس لیے انہیں پکڑتا ہوں کہ اللہ لاہو گے در راہ جا بات سنا تو در جب میری مصیبت آئی تو کیوں نہیں گڑ گڑے کیوں نہیں انہوں انہوں مجھ سے معافیا مانگی بلاکن کست کو لوگ اللہ کہتے دل سخت ہو گئے اس لیے نہیں مانگی ورنہ یہ مجھ سے مانتے میں پھر انہیں عطا کرتا یہی تو ہے مصیبت آئے تو اس سے مانگو اسی کے در پہ رہو تو وہ ٹل جائے گی اور دوسرے کے پاس جاؤ گے تو ٹلے گی پھر بھی اس کے حکم پہ. لیکن یہ کہ تم پھر مواحد نہیں رہو گے مواہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واحد آپ عربی ملک میں واحد ایک والا اور اگر یہاں پچیس تیس یا تین سو ساٹھ ہیں تو پھر ایک تو نہیں رہا ایک سے مراد یہ ہے کہ کھانا بھی اسی سے مانگو دودھ بھی اسی سے زیادہ کرواؤ بچے بھی اسی سے مانگو اگر کتوں کو بھی دیتا ہے وہ کسی درگاہ پر در کتی کو دیکھا جاتے ہوئے چھ سے دیتی ہیں کتیاں تو کیا انسان کو نہیں دے گا اتنا برا سامان اپنے رب کے بارے میں ہمارا واحد کا مطلب یہ ہے کہ سب اتارٹی اس کے پاس ہے منسٹریاں تقسیم نہیں کی ہوئی رزق بھی وہی دیتا ہے اولاد بھی وہی دیتا ہے بیماری بھی وہی دیتا ہے بیماری کو ٹھیک بھی وہی کرتا ہے ہمیں جسم بھی اسی نے دیا ہے اسے استعمال کرنے کی تعداد بھی اس نے بخشی ہے اور اسی کے حکم کے مطابق اسے استعمال ہوتا ہے تل کا امت ان کا خلط لہا ماہ کا سبت والا کا ذکر ہو رہا ہے قریش کے اباجاد جنوائے جا رہے ہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے تل کا امت ان کا یہ وہ گرا گرو ہے کہ جو چلا گیا ہے ڈہا ماں کا سبق اس نے جو کمایا تھا وہ اس کے لیے ہے والا کم ماں اور جو تم کماؤ گے تمہارے لیے وہ ہوگا والا ملون اور جو وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ علیہ اسلام کی قوم یہ کیوں کام کرتی تھی جواب دو حضرت تو علیہ السلام کی قوم نے یہ کیوں کیا جواب دو ان کی جواب جب بھی سے ہوگی ان کا جب بھی انہیں ہم ہر ایک ہی خدمت کا اعتراف کرتے ہیں اس نے دین کی خدمت کی ہے تو اپنے میزان کو بھاری کیا ہے اپنی جنت کو سدھارا ہے لا ما کا ان کے لیے ان کا کیا ہے ہمیں جو ملے گا ان کے ہاں سے کاٹ کے کچھ نہیں ملے گا ہمیں ہمارا کیا ملے گا لہٰذا ولا غیر رخ جب ہم کہیں تو پھر یہ تصور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ عزت بھی تو دیتا ہے ذلت بھی تو دیتا ہے شفا بھی تو دیتا ہے بیماری بھی تو دیتا ہے رزق بھی تو دیتا ہے عمر بھی تو دیتا ہے عمر میں کمی بھی تو کرتا ہے یہی تو ہے لا خالق اللہ الا اللہ لا الا اللہ لا, لا مسجود یہ سب کچھ تو ہے لام ہے کسی سے بھی اگر کسی قسم کے حالات میں بھی توقع رکھی جائے نفع نقصان تو وہ میری مدد کرے گا تو یہ ڈنڈی ہوگی یہ غداری ہوگی اس عہد کے ساتھ لا الہ اللہ کے عہد کے ساتھ وہی معذ وہی مضر ہے وہی نفع دینے والا ہے وہی نقصان دینے والا ہے یہ انسان اس کی تخلیق کی کلائمیکس ہے اس کی تخلیق کی چوٹی ہے لقد خلقنا انسان کی آسان تقویم میں نے انسان کو بڑی بہترین صورت میں بنا یہ جبین یہ اس کی امانت ہے المنج اللہ عین و لسان و شفاتعین ودئین یہ آنکھیں یہ ہنک یہ کان یہ زبان یہ سب اچنے بنے ایک کمپنی کا مال اگر ہم ریپیئرنگ کے لیے دوسرے کے پاس لے جائیں سروس کے لیے تو یہ اس کمپنی کی توہین ہوگی لوگ کہیں گے کہ جی یہ نیشنل والوں کی چیز یہاں آ گئی ہے اور جنرل والوں کے پاس وہ ٹھیک نہیں کر سکتے ان کے پاس مکینک نہیں اگر اللہ کی تخلیق کردہ چیز کو ٹھیک کروانے کہیں اور لے جاؤ گے تو یہ نقص ہے اللہ کی ذات میں جو تم ثابت کر رہے بنا تو دیا مگر سروس نہیں کر سکتا لہٰذا وہ جو تم نے پہلے کہا تھا کہ اللہ وہاں بھی جھوٹ بول دیا ہے کہ تُو پاک ہے ہر قسم کے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِن حَبْلِ اس سے بھی نزدیک ہیں جب مرنے والا مرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کے سراہنے بیٹھے ہو لیکن میں تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتا ہوں مگر تم مجھے دیکھ نہیں سکتے وہ جانتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے تو اتنی نزدیک ذات کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ جی اگر ہماری وہ گدی گم ہو جائے تو پہلے ہم بہار پورٹ درج کرواتے ہیں تھانے میں پھر وہ تفتیش کرتے ہیں پھر ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ دیتے ہیں جی پھر وہاں فلاں جگہ دیتے ہیں جی تو یہ تو بہتان اللہ کی ذات پر کیا اللہ کو بھی تم نے ڈپٹی کمشنر کی طرح بے علم سمجھ لیا ہے یار ہم بماخلفا ان علیم میں ذات سدور وہ جانتا ہے اسے کسی کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی جی بڑا شریف ہے جی اسے اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں وہ جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی وہ تمہیں جانتا تھا کسی تھنے دار کی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے جب تم مٹی سے باپ کا نسخہ بھی نہیں بنے تھے تب بھی تمہیں جانتا تھا کسی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ کہیں اور ضرورت ہوتی ہوگی اللہ ہر چیز سے باخبر ہے با علم ہے ہر زبان جانتا ہے اس سے مانگو اپنی زبان میں مانگو بار بار پکار رہا ہے ہوں رب بکم صدر پکارو اپنے رب کو یہ وہ فون ہے جو کبھی انگیج نہیں ہوتا جب بھی پکارو گے لائن مل جائے گی وہ ہر وقت اسے تیار پاؤ گے اپنے لیے رات میں پکارو دن میں پکارو طوفان میں پکارو بارش میں پکارو تم تو سوتے ہو جب کروٹ لیتے ہو اس کا نام لیتے ہو تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں کیا تکلیف مان میرے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب بھی اٹھے تو جیسا ہمارے اٹھتے ہوئے یہ عادت ہے کہ جمائی لیتے ہوئے کوئی کلمہ کہہ دیتے یا رب یا کوئی اور تو انہوں نے بھی یہ کہا یا رب اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی طرف دیکھے آپ نے فرمایا اب کچھ مانگو بھی تین دفعات اس نے کہا کہ بول میں بات کیا اب مانگو اس سے راجا ہنظور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب بھی رب کو پکارو تو پھر بات مانگے بغیر چھوڑو مت کچھ مانگو اسے. اس لیے کہ اس نے کہہ دیا لبیک اب تمہارا حق بنتا ہے کہ جب کہہ دیا یا رب بے صاب بھی تو بھی اب کچھ مانگ لو رب صرف رب ہم اے اللہ مجھ پر رن کر اے اللہ میری مغفرت کر دے جب بھی رب کو ہو تو وہ جواب دیتا ہے لہذا جب بھی رب کو ہو تو کچھ نہ کچھ مانگو بغیر مانگے مت ہاتھوں کے بلا مت بات کرو اس نے آپ کہہ دیا لبیت, اس کی اس لب کا جواب دو تو اس کا حال تو یہ ہے اور ہمارا اس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ بسی جب تک یہاں کوئی مس پالش نہ ہو یہاں پانچ سات سو روپیہ نہ لگے تب تک بات بنتی نہیں ہے یہ سفارش نہیں کرتے اور وہ بھی ایسا ہے کہ جب تک سفارش نہ ہو مانتا ہی نہیں ہے ہم تو مجبور ہیں ایک جرمن نے ایمان قبول کیا اس میں اس نے کہا کہ اسلام کی سب سے بڑی جس چیز نے مجھے اپیل کیا وہ یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے رب کو ڈائریکٹ بھی پکار سکتے جبکہ ہمارے ہاں ہمارے پادریوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا کوئی نمبر ڈائریکٹ نہیں پہلے یہاں ایکسچینج میں فون کرو کیا چاہیے کتنے گناہ کے حساب سے پیسے دوں گے بہت زیادہ گناہ ہے تو دو چار ہزار ڈالر ہو جائیں گے اس سے کم ہے دو چار سو میں ہی بات ہو جائے گی لیکن تم ڈائریکٹ اسے کال نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام کس بات نے فیل کی کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیواریں گرا دی ہیں کہ جو کھڑی کی تھی ہمارے پادریوں نے صدیوں میں لہٰذا میں نے اس دین کو قبول کیا بیچارا ادھر نہیں آیا تھا ہمارے یہاں برناؤ اسے پتا چلتا کہ اب یہاں معاملہ بھی وہی ہو گیا ہے تو یہ معاملہ ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ کہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ گنا کارو تو میں نہیں سنوں گا قرآن میں کہیں ایسا نہیں آیا کہ فلاں قسم کے آدمی کی میں بات نہیں سن بلکہ بھروسہ دیا گیا اے میرے بندو اللہ دین اشرف علان خسم لا تک من رحمت مایوس کیوں ہو گئے اے میرے بندو تو ظلم کر بیٹھے ہو اپنی جانوں پر مایوس کیوں ہو گئے مت مایوس ہو اپنے رب کی رحمت سے لا تک نت مر رحمت اللہ ان الا الكافرون کافروں کے سواب کوئی مایوس نہیں ہوتا تم میرے بندے ہو گناہگار ہو لیکن ہو میرے بندے مانگو فرحدی سے کچھ میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم سمندروں کی جھاپ کے برابر گنا لے کے آؤ اس سے زیادہ رحمت لیے مجھے اپنا منتظر پاؤ گے ایک بالشت آؤ گے میں ایک ہاتھ آؤں گا تم چل کے آؤ گے میں دور کے آؤں گا مانگو تو خان مخوا اس میں پورے قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں کہا حضور ابا کم بل وسیع لاتے اور میں کم تو در خفیہ کال ربوں کو متونی بر نہیں کال تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں جواب دوں گا قبول کروں گا وائزہ ابادی فہنی قریب عجیب و دعوت داعزہ دان بر نہیں جب پکارنے والا پکارتا وسیلے کے ساتھ نہیں جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہو فینی قریب کہو بھی نہیں کہا میں قریب ہوں جی بعوت ادار مانگنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں ایزاد آنے اگر وہ مجھے پکارے پلیستی بولی میری بات مانو مینو بھی مجھ پر ایمان رکھو یقین کرو میری بات کا مجھے کوئی سفارش نہیں چاہیے تم میرے بندے ہو وانا آنا رب ہو کم میں تمہارا رب ہوں میں رحیم ہوں نبے عبادی امی ان رحیم میرے مندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہوں کہاں جاتے پنا تو فخون تسلیم کرتے رزق وہ دیتا ہے بسار کچھ نے دی ہے سما کس نے دی ہے پھر بچے لینے کہاں جاتے ہو گائے کا دودھ زیادہ کروانے کہاں جاتے ہو خارش ٹھیک کروانے کہاں جاتے ہو یہ مختلف ڈاکٹر کیوں رکھے ہوئے تم تم مواحد نہیں ہو ایک تشمش تمہیں درکار ہے وہ اللہ ہے ہر بیماری کا علاج کر دے یہ ہے وہ کہ اللہ کرے گا جب ہم یہ کہا کریں کہ اللہ غیر غیرہ تو یہ سارا مخم ہمارے ذہن میں ہو ہم سب کے دل سے یہ کہیں کہ اللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے تیرے اے اللہ کوئی نفع نہیں دے سکتا سوائے تیرے اے اللہ کوئی شفا نہیں دے سکتا سوائے تیرے اے اللہ کوئی بیماری نہیں دے سکتا سوائے تیرے تیری ہی ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور تیری ہی رضا اور خوشی ہمیں درکار ہے الحمد رب